وہ بہرحال کیونکہ کی ایمان ان کے اندر ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے وہ مناد ہے یا محمد الرسول اللہ کے دائی ہیں محمد الرسول اللہ کا اعلان کرنے والے ہیں تو یہ مطلب جس کا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی کفا لا الہ الا اللہ صرف رکھ دیا جائے یا جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ زمین و آسمان کے اوپر بھاری ہو جائے گا دوسری روایت میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے ایک آدمی پیش کیا جائے گا اور اس کے تمام اعمال معلوم ہے یہ تو اتنا یقین ہے ہر ایک کو یقین رکھنا ہے کلام پاک میں اور دوسری صحیح روایات میں یہ ہے کہ انکن سے ملون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو کچھ کرتے ہو ہم اس کا نسخہ تیار کرتے ہیں فائل تیار ہوتی ہے وہ نسخہ اور وہ فائل لوگوں کے سامنے قیامت میں پیش کر دیا جائے گا اور کہا جائے کہ تم نے یہ کیا ہے یہ کیا, یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہاں تک کی اور دوسری اس کے اعضا بھی بولیں گے تیسرے فرشتے بھی گواہی دیں گے کہ رامن سب کچھ آ کر کے اس کے خلاف جب گواہیاں مکمل ہو جائیں گی تو گویا حدیث شریف کے الفاظ میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے رحمت سے بالکل مایوس ہو جائے گا کہے گا کہ اب کیا ہوگا میرا کیا ہوگا اپنے دل میں سوچے گا تو اللہ رب العزت فرمائیں گے نہیں تمہارا ایک عمل ایسا ہے جس کی بنا پر تمہارے تمہارے خیر کی امید بتا قطن بتا کارڈ لایا جائے گا جس میں لا الہ الا اللہ لکھا رہے گا وہ کہے گا اتنے بڑے پلندوں کے سامنے اس ایک کارڈ کی کیا حیثیت ہے یا رب العزت تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو میزان پر رکھیں گے تو وہ میزان لے کر کے بھاری ہو جائے گا اور تمام گناہ ہلکے ہو جائیں گے پھر جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کر دے گا تو کہنے کا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ اخلاص تو عید اگرچہ دوسری برائیاں اس کے اندر ہیں لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے پید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کسی کو شریک نہیں کیا ہے تقاضائے بشریت سے اس نے سب کچھ کر ڈالا ہے گناہ کیا ہے لیکن پھر بھی اس کی بخش کی بہت امید ہے اللہ ابلی عزت نے وعدہ فرمایا ہے لیکن برعکس اس کے ہزاروں نے اعمال کیے ہیں لیکن اگر اس نے شرک میں اس کی شرک میں خلل ہے یا اس کے اس نے شرک کے کام بھی کیے ہیں تو تمام کام اس کے بیکار ہیں اللہ رب العزت نے اس کا یہ فیصلہ کر دیا ان اللہ کا بھی ویغفر ما دون اسی طرح ترمزی کی روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے خاتم کہتے ہیں کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے میں نے سنا اللہ تعالی فرماتے ہیں اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں حدیث خدسی ایک تو تمام احادیث کے بارے میں ہمیں یقین رکھنا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے وہی کے ذریعے سے ہر چیز کا حکم دیا تو کچھ وہی تو کلام پاک کے, کے, کے ذریعے سے نازل ہوئی اور کچھ حدیث کے ذریعے سے ہماینت قوان الحوا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوا ہوائی نفس کی بنا پر نہیں بولتے ہیں جو کچھ دینی معاملات میں آپ کو حکم دیتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وہی ہے تو وہی سب کچھ ہے سلام پاک بھی है ہے اور سنت بھی है ہے لیکن ایک وہی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ وہی مطلوب یعنی عام طور پر اس کو نماز میں آپ تلاوت کرتے ہیں لیکن یہ ایک وہی وہ ہے جو اس عمل کے لیے ہے تلاوت اس کی نماز میں آپ کے لیے جائز ہے صرف اس حد تک وہی مطلب مطلب کہہ سکتے ہیں ورنہ کلام پاک کی طرح اگر کوئی شخص احادیث کی تلاوت کرتا ہے تو اس میں بھی اس کو عجر ملے گا عجر ملے کیونکہ ہر موڑ پہ لائے صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح رسول کے الفاظ کو ادا کرے گا اس کو عجر ملے گا لیکن وہی متلو کہا گیا یعنی جس کی تلاوت میں عجر ہے یہ تعریف کرنا غلط ہے بلکہ یہ تعریف صحیح ہے کہ اس کو نماز میں اس کی تلاوت واجب ہے اور وہی غیر مطلوب یعنی حدیث کی تلاوت آپ کے لیے جائز ہے اگر کوئی شخص حدیث کا کوئی لفظ پڑھ کر کے کلام پاک کی جگہ پر نماز پڑھنا چاہے تو نماز صحیح نہیں ہے اس معنی میں وہی مطلوب اور غیر مطلوب کہا جاتا ہے لیکن بعض احادیث کو کہا جاتا ہے قدسی تمام احادیث اللہ کی طرف سے لیکن جس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہا قال اللہ تعالی اللہ تعالی فرماتے ہیں قرآن کی آیت نہیں ہے لیکن اس طرح اللہ کے کا نام لے کر کے واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال اللہ تعالی تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں یہ خاص اصطلاح ہے ورنہ تمام احادیث کے بارے میں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ماں آتا رسول وقت وہ ماں نہ فن جو کچھ پیارے رسول آپ کو دے اس کو لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس سے باز رہو باز ہو جاؤ اور باز رہو دور پڑے اور اسی طرح جس کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالی نے کہا اس کو حدیث کلسی کہا جاتا عام طور پر دوسری حادثی جدیث کلسی کہیں گے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ, تعالی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آدم کے بیٹے لو اط بے قرآب المین کے پوری زمین بھر کر کے اگر تم گناہ کر کے آؤ تم ملعی پھر مجھ سے تمہاری ہو اس حالت میں لا قبی صحیح آ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے لا تو بے قرآب تو میں تیرے سامنے آؤں گا تیرے پاس آؤں گا زمین بھر کر کے مفرت لے کر کے یہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ. اللہ رب العزت کی رحمت اور وساعت رحمت کی وسعت ہے ان رحمتی وسعت کل سے پوری دنیا سے بھر کر کے اللہ کی رحمت ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں شرک اور توحید کی توحید کی اہمیت اور شرک کی مذمت میں یہ حدیث بہت اہم حدیث ہے لو بقراب الارض خطایا پوری دنیا بھر زمین بھر کر کے تم نے گناہ کر لیا ہے لیکن اگر شرک نہیں کیا ہے تو اس کا یہ وعدہ ہے اللہ رب العزت کا کہ اللہ تعالیٰ وہ اپنا زمین بھر کر کے اپنی مغفرت لے کر کے اس بندے کے لیے آئے گا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے بندوں پر اس وجہ سے آدمی کو چاہیے کہ شرک کے بارے میں بہت ہی حساس رہے یہاں تک کہ کوئی ایسا کلما یا شرک کا کام کرنا تو درگزر کوئی ایسا کلمہ نہ کہے جس میں شرک کا شائبہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول اللہ جو چاہیں گے اور آپ جو چاہیں گے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے اس اونچی آواز میں اس کو تمبیر کیا اور نے اور کہا اجاللہ تم نے مجھے اللہ کا شریک کر دیا کیونکہ آپ جو چاہیں اور اللہ کے رسول جو چاہے اللہ جو چاہے اور آپ جو چاہے گویا دونوں کی شرکت ہو گئی الماشا اللہ ہو تو اللہ پیارے رسول نے فرمایا کہ یہ کہو کہ جو اللہ چاہیں گے وہی ہوگا وہی ہوگا تو یعنی ایسا لفظ یا ایسا کلمہ بھی نہ بولے جس میں شرک کا شائبہ ہو چلے جائے کہ شرک کے امال اللہ غیر اللہ کے لیے سجدہ غیر اللہ کے لیے نظر غیر اللہ کی قسم یا اس طرح کی چیزیں باہر حالی تو شرک کے افعال واضح ہیں لیکن شرک کا کلمہ بولنا بھی ہمارے لیے وبال کا سبب ہے دوست کتنا ٹائم کتنا ہے لائیے چلائیے جی اللہ تعالیٰ yeah. سے رکھے چلو اس میں بیس ہر رات کا جو ہے نا دو آدمی شوانصف شبان کے بارے میں لئے لتونس کے بارے میں روایت آئی ہے اور وہ روایت ضعیف ہے اور ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ نہ کہیں کہ حدیث کو ہے ضعیف ہوئی نہیں نہیں جو چیز ضعیف حدیث سے ثابت ہوا اس پر عمل, اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے اس کے بارے میں فضیلت آئی ہے کہ ایسی مبارک رات ہے کہ اس رات کو اللہ تعالی غنم بنی قلب کا لفظ آیا ہے بنو کلب ایک قبیلہ تھا ان, کی، ان کے پاس بہت کافی بکریاں تھیں ان کے بالوں کے برابر اللہ تعالی محرط کرتا ہے لوگوں کی یہ روایت آئی ہے ترمیدی کی یہ روایت ضعیف ہے یہ روایت صحیح نہیں ہے مان لیجی اگر یہ روایت صحیح بھی ہوتی تو یہ اس سے یہ نہیں لیا جا سکتا ہے کہ اس دن کا روزہ رکھنا یا اس رات کو عبادت کرنا صحیح ہے کیونکہ جس چیز کی جس چیز کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کو آپ اچھا سمجھ کر کے کسی فضیلت کی برفر کریں گے تو یہ بھی میں شامل ہے اس میں کوئی شک نہیں علماء کا یہ فیصلہ ہے حدیث صحیح نہیں ہے لیکن حدیث صحیح بھی ہوتی تو اس رات کی فضیلت ہے اس رات کی فضیلت للت القدر کی رات کی فضیلت للت القدر کی فضیلت للیت القدر کی فضیلت کے بارے میں تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود یہ کام تھا آپ کا یہ عمل تھا کہ خاص طور پہ بیس رات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گاٹے حدیث شریف میں آتا ہے کہ شدت میں ذرا آپ پورے طور پر تیار ہوئے جیسے کوئی آدمی اپنے کو باندھ کر کے کسی خاص کام کے لیے تیار ہو یہ تعبیر کی گئی ہے پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ آئی قزاعل ہو اور اپنے گھر والوں کو بھی آپ جگاتے تھے آپ نے راتوں کو اس رات کی عبادت کو بہت ہی مستحب فرمایا آپ نے عمل کے ذریعے سے اور قول کے ذریعے سے لوگوں کو اس پر اکسایا لیکن لہرت القد لسف کے بارے میں اول تو حدیث صحیح نہیں دوسری یہ کہ پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی فعل کا ثبوت نہیں ہے رات بھر جاگنا یا رات دن کو روزہ رکھنا دلاوت کلام پاک کرنا کھانا کھلانا اور کچھ خاص اس رات کو اس مقصد سے کرنا کہ یہ رات مبارک ہے اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں ثباب ملے گا یہ غلط ہے بداعت میں شامل ہے اس وجہ سے رات کا قیام یا رات کو جاگنا یا اور کوئی کسی کا خاص کام کے لیے جیسے بہت سے لوگ جلسہ جلوس کر لیتے ہیں اور اس کو سیرت النبی کے ساتھ خاص کر لیتے ہیں یہ عمل چونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں رہا ہے اس وجہ سے بھی زیادہ اس کے ساتھ روزے کی کوئی کا کوئی ثبوت نہیں ہے بلکہ بعد روایت میں آیا سفا شاہبان اور فلا تسوم جب شاہبان آدھا ہو جائے یعنی پندرہ شعبان کے بعد روزہ پندرہ شعبان کو یا اس کے بعد روزہ نہ رکھو بعض الرام نے اس کو صحیح کہا ہے بعض الرام نے کہا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے بہرحال کوئی صحیح روایت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں پندرہ شعبان کی اے, کے روزے کی فضیلت آئی ہو اس وجہ سے یہ چیز بداعت میں شامل ہے آپ آگے پیچھے جتنا بھی روزہ روزے رکھے اس میں کوئی حرج نہیں سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس اختلاف دنی پوری دنیا میں اللہ کے وجود میں بھی اختلاف ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کی حقیقت کیا ہے بس آپ یہ نہ کہیں کہ جو کچھ کسی نے لکھ دیا اس کے باوجود آپ نے صرف علماء کا ذکر کیا خاص مذہب کے بحری علماء بھی تو کچھ کہتے ہیں اس سے آپ اختلاف کیوں کرتے ہیں اس کا مطلب کوئی کسی سے اختلاف نہ کرے آپ کے کہنے کا مطلب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس کے بارے میں بولنا غلط ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بریلی علماء جو کچھ کہتے ہیں اموات کے موجب بارے موجب میں, موجب موجب موجب میں جو کچھ عقیدہ ہے, ہے،, ہے، یا اور کچھ ہے آپ کو اختلاف کا حق نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اختلاف ہونا ہے اختلاف کی راہ میں ہمیں وہی راہ ڈھونڈنی ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ رہی ہے ہزار دنیا مختلف ہو جائے لیکن پیارے رسول کی راہ, کی راہ،, کی راہ، یا آپ کا راستہ اگر معلوم ہو گئے تو ہمیں اسی کو پکڑنا ہے غلط <سؤال> <سؤال> غلط ہے یہ غلط ہے کیونکہ یہ حدیث صحیح ثابت نہیں ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص میری طرف کوئی ایسی حدیث کو منصوب کیا جس کے بارے میں اس کو علم ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو وہ عہد الخین کئی جھوٹوں میں سے وہ بھی ایک جھوٹا ہو گیا یعنی جب تک کسی حدیث شریف کے بارے میں یہ نہ معلوم ہو کہ حدیث رہی ہے تو یہ کہنا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا یا ایسا کیا یہ جائز نہیں ہے حدیث حدیث موجود ہے لیکن حدیث کا مطلب ہے کہ ثابت نہیں پیارے رسول جیسے آپ کی طرف ہم کوئی بات منسوخ کر دیں آپ کہیں ہم نے کہیں ہی نہیں بات اس کا طریقہ یہی ہوا آپ یہ مختصر سمجھیں انشاءاللہ اور اللہ کے گھر میں یہ بات انشاءاللہ شاء ذمہ داری کے ساتھ دین اور ایمان کے جیسا کہ یہ نہیں کہ کسی کو دھوکھا کرنے کے لیے بات کہی جا رہی ہے سوال ہمارے پاس ہمارے انتو بس خاتون کا سوال بیچ میں آ کر کے ٹھیک, ٹھیک, ٹھیک, ٹھیک, ٹھیک, ٹھیک, ٹھیک, ٹھیک, ٹھیک نہیں ہے ذرا معاف کیجیے گا بعد میں انشاءاللہ شاء اللہ کوئی وہ ہمارے پاس بیس تولا سونا ہے زکات کتنا سونا کا دینا ہوتا ہے بیس تولا کتنے کا ہوتا ہے بھائی کتنے گرام بنیں گے بیسم دو سو سمجھا نہیں آ رہا راستہ کھولیں گے تو ہمارے پاس بیس تولہ بیس تولہ شاید ایک تولے میں دس گرام ہوتا ہے نا تو دو سونا دو سو گرام سونا ہوا اور چھیاسی گرام سونے پر زکات کا سے کم سے کم مقدار جو نصاب کی ہے وہ چھیاسی گرام ہے چھیاسی گرام یا اس سے زیادہ جو ہوگا اس پر زکات دینا ضروری ہوگا سارے پہ پڑے گی؟ سارے پہ دینا پڑے گا سارے پر دینا پڑے گا یہاں تک کہ مان لیجئے آپ کہیں کہ یہ دیتے دیتے ہر سال آپ یہ حساب رکھیں کہ وہ اس طرح سال دیا آپ اتنا رہ گئے اتنا رہ گیا یہاں تک کہ چھیاسی تک پہنچ کر کے وہ اسٹاف ہو جائے گا لیکن جب تک اس سے گرام میں زیادہ ہے پورے میں حساب پورے میں زکات دینا ہوگی جہاد کے سلسلے میں وضاحت چاہتا ہوں یعنی جہاد کا لفظ جب کار میں پڑتا ہے تو زمین تو ذہن فوراً قتل و قتال کی طرف جاتا ہے پہلے یہ سمجھائیے لغت کے اعتبار سے جہاد کے معنی و مقوم کیا ہے دوسری یہ بات سمجھائیے کہ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا جہاد قیامت تک جاری رہے گا اس حدیث سے کیا مراد ہے جہاد کا لغوی معنی آپ نے جو طلب کیا ہے وہ یہ جہاد ہے یا جہاد و جہد جو جد و جہد آپ جو کہتے ہیں اسی سے لیا جاتا ہے یعنی محنت اور مشقت کا کام جہاد اس میں کوئی شک نہیں بہت ہی محنت اور مشقت کا کام ہے لیکن اس کی شرعی تعریف یہ ہوئی کہ اللہ کی راہ میں غیر مسلموں یا باغیوں سے لڑنے کو اور ان کو اللہ کی راہ پر لانے کو جہاد کہتے ہیں یہ جہاد ہے اور جہاد اصل جہاد یہی ہے جہاد کا اصطلاحی معنی جو ہے وہ تلوار اور نیزے سے یا جو آلات حرب ہیں اس سے لڑک لڑنے کو جہاد کہتے ہیں اور بہت سے لوگوں نے جہاد کا یہ اصل معنی لے کر کے بس خالی جہاد باللسان یعنی زمان سے آپ تبلیغ کر دیں وہ جہاد ہو گئی اسی پر خاص کر رہا ہے. وہ بھی ایک جہاد ہے کلیمت افغل الجہاد کلیمت حق سلطان ان سلطان سب سے افضل جہاد کسی ظالم بادشاہ کے سامنے گھر میں حق آنا ہے ہو سکتا ہے اسے قتل کر دے یہ سب سے بڑا جہاد کا بارہ تو جہاد کے لوگوں مانے ہوئے جہاد کے سرمانے ہی یہ ہیں کہ بہرحال جب تک اس کفر دنیا میں کفر قائم ہے جہاد قائم رہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں کہ پوری دنیا مسلمان ہو جائے پھر بھی جہاد رہے گی نہیں پوری دنیا جب مسلمان ہو جائے گی اور وہ قیامت کے قریب ہوگا جب حضرت علیہ اسلام آئیں گے اور خود نسارا اور نسارہ کو قتل کریں گے خنزیر کو قتل کریں گے اس وقت پوری دنیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے ہو جائے گی اس وقت جہاد ختم ہو جائے گا اس وقفی طور پر, پر پھر ایک زمانہ آئے گا کہ پوری دنیا مسلمانوں کے خلاف ہو جائے گی کفر کی طرف جائے گی یہاں تک کہ وہ زمانہ آ جائے گا جیسا کہ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں رہ گیا جس میں کوئی یہ اللہ اللہ کانے والا ہو انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی تو جب تک کفر اور شرک باقی ہے اسلام اور مسلمانوں کے اوپر جہاد فرض ہے اب یہ رہا کہ جہاد کی کیا شکل ہوگی مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر زمانے میں اس کو قائم رکھیں اللہ تعالیٰ تو بھیج دیں اور یہ کہنا کہ نہیں جہاد جائز نہیں یا جہاد مسلمان ازمت دشمنوں نے جہاد کے لفظ کو دہشت گردی سے تعریف اس کی تعریف کی ہے دہشت گردی سے بدل دیا ہے مسلمانوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ نہیں جہاد ایک مقدس فریضہ ہے اور صرف اللہ کے لیے وہ کیا جاتا ہے نہ کہ دنیا گیری کے لیے لوگوں نے اس کا غلط وارہ اور پروپیگنڈے میں بہرحال جیسا بھی ہو جھوٹا پروپیگنڈا بھی لوگوں کو نقصان دے سکتا ہے اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ عملی طور پر اور تبلیغی دعوتی طور پر بھی اس کے معنی کو لوگوں کے سامنے واضح کریں غلط پروپیگنڈا سے آپ کہیں کہ غلط کہتے رہے کچھ نہیں ہوگا نہیں غلط پروپیگنڈا کسی بڑی آدمی کو بھی ہلاک کر سکتا ہے غلط عائشہ کتنی بڑی مقدس ذات تھی لیکن کیا ہوا تھا ان کے ساتھ ان کو لوگوں نے مدد کیا یہاں تک کہ وہ بیمار ہو گئی مرنے کے قریب ہوئی سب کچھ ہوا تو کہنے کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کا الٹ یا اس کا جوڑ اپنے پاس پیش لوگ ہیں نبی کرے صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حوالہ میں پیش کیا جمعے کے دن جی یہ حدیث پوری امت پیش کی جاتی ہے اعمال اعمال پیش کیے جاتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کے اوپر جو سلاد پڑھتے ہیں صحیح روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اکثر میرے سامنے وہ خاص طور پر آپ کے اعمال سلاد پیش کیے جاتے ہیں یہ پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی درود کے بارے میں آیا ہے اور دوسری روایت میں جا آیا ہے کہ یوم الخمیس اور یوم الجمعہ کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اس روایت کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے لیکن وہ صحیح روایت ہے جس میں یہ کہ درود جمعہ کے دن زیادہ پڑھو کیوں کی اس دن تمہارے درود ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں یہ روایت صحیح ہے میں پیشہ کے اعتبار سے نہ ہوں یعنی ہلک ایک حضرت نے مجھے نصیحت فرمائی کہ داڑھی کا موڑنا حرام ہے سوال یہ ہے کہ بارہ میں بارہ سال سے کام کر رہا ہوں مجھے کسی سعودی نے, نے یہ بات نہیں کہی کوئی ضروری کہ سعودی کہے سعودی ہی کے ساتھ حق نہیں ہے کوئی بھی حق ہے اگر کسی یعنی بازاری, بازاری آدمی ہی کوئی کارا حق بات ہے تو اس کو پوچھئے اس کی یہ بات صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے اب یہ کوئی سعودی کہے یا نہ کہے اس پہ کوئی اعتبار نہیں تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ خود ہو سکتا ہے وہ خود مٹتا ہو ہمیشہ زندگی بھر آپ کے سامنے جتنے لوگ آتے ہیں وہی لوگ ہوں تو بہرحال کسی سعودی نے یہ بات نہیں کی کیونکہ وہ قرآن اور حدیث کو زیادہ جانتے کیوں کہ وہ قرآن حدیث کو زیادہ جانتے آپ کا یہ دعویٰ صحیح نہیں مانا جاتا ہے کسی زمانے میں آپ سوچیں اس کے کہنے میں بات نہیں آپ سوچیں کہ جہالت پوری دنیا سے زیادہ کسی زمانے میں یہاں رہی ہے یعنی مکہ اور مدینے میں بھی بہت کچھ حالت رہی ہے چکو پر خیزر کجا ماضر مسلمانی وہیں سے چلا کہ آخر یہاں بھی سب کچھ ہونے لگا تو اب مسلمان ہی کہاں جائے لیکن ہر زمانے میں کسی بھی ملک میں کوئی آ آ ایسی قوم رہے گی یا ایسا, ایسا ایسی ٹولی رہے گی جو اللہ کے سیدین کی طرف بلانے والے رہیں گے تو یہ آپ سوچیں کہ یہ بات اپنی حد تک کہاں تک صحیح ہے کہ داڑھی کا موڑنا آرام ہے یا علماء کا بتوا ہے کہ داڑھی کا موڑنا حرام ہے موڑانا حرام ہے موڑنا بھی یعنی کرنے والا بھی حرام کر رہا ہے اور جو شخص کہتا ہے کہ ہماری داڑھی موڑ لو اس نے بھی غلط کام کیا قرآن حدیث کو زیادہ جانتے ہیں یہ آپ نہ کہیں بلکہ اگر اس زمانے میں اللہ کے فضل سے بہت بڑے بڑے علما ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن ایک زمانہ تھا کہ ہندوستان جا کر کے پڑھتے تھے ابھی آج سے ساٹھ ستر سال پہلے یہاں کی علما جو شخص ہندوستان سے پڑھ کے بہت بڑا حادث سمجھا جاتا تھا وہ شیخ را... سعد بن عاطی اور راشد بن فلان اور کون کون بڑے بڑے علما کا ذکر آتا ہے کہ وہ جا کر کے حدیث انہوں نے مدی... دلی میں سید نظیر حسین رحمتہ اللہ علیہ سے پڑھی اس کے بعد دوسرے علماء سے پڑھی تو بہرحال کہنے کا مطلب ہے کہ یہ آپ کا کہنا ہے کہ قرآن حدیث کو زیادہ جانتے ہیں اللہ کے فضل سے اس زمانے میں ہیں اور جاننے والے ہیں وہ خود کہتے ہیں اس زمانے کے جو زیادہ جاننے والے ہیں قرآن حدیث کو وہ خود کہتے ہیں کہ گاڑی کا مڑنا آرام ہے علامہ شیخ ابن النباز رحمۃ اللہ علیہ ان کی جو مجلس ہے فتوے کی اس کا فتو ہے اسی طرح شیخ محمد برسال علزمین وغیرہ وغیرہ سب کا تو اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ یہاں کے علماء زیادہ جانتے ہیں تو یہ سن لے کہ انہی کا فتوا ہے کہ یہ چیز حرام ہے آپ میری پریشانی کو دور کیجیے پریشانی یہ ہے کہ آپ یعنی روزی حلال آپ کو اس آئے آپ کے پاسپ ازر کر دیجئے بھائی ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ کو سر مڑوانا ہے تو مڑا لیجئے اور باقی چیز ہم نہیں کریں گے یہ آپ ازر کر کے نکل سکتے ہیں انشاءاللہ شاء جب جبکہ میری مزدوری کا ذریعہ یہی ہے انشاءاللہ اللہ تعالی روزی حلال دے گا ان شاء اللہ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے عالم برزخ میں زندہ ہے عالم برزخ کا مطلب سوال کرتے ہیں بھائی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہے یا عالم برزخ میں زندہ ہیں آپ عالم برزخ کا مطلب کیا سمجھتے ہیں تاکہ اسی کی بنا پر اس کی تشریح کی جائے عالم برزخ کا مطلب کیا آپ سمجھے ہیں ایک لفظ ہے جو ہم سب اسی کو رکھنے لگے ہیں بغیر سمجھے یا اس کا کوئی مطلب ہے آپ کیا سمجھتے ہیں عالم برزخ کا مطلب کیا ہوا ایک بات میں بتا دوں برزق کے معنی پردہ کہتے ہیں برزق کے معنی پردہ کوئی بھی پردہ ہو اس کو برزخ کہیں گے دنیا میں آپ اس کی اوٹ میں ہو جائیں تو کہیں گے برزخ کے پیچھے ہے یہ عالم برزخ میں ہر آدمی زندہ ہے بیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور یہاں تک کہ عام آدمی کس قسم کا بھی کام کرنے والا ہو سب عالم برزخ یعنی پردے کی زندگی میں زندہ ہے اس کی کیا حیثیت ہے کیا شکل ہے جس قدر اللہ رب العزت نے خبر دی ہے اسی قدر آپ کو یا ہم کو بولنے کا حق ہے بتایا جاتا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں صحیح, صحیح حدیث میں آیا ہے آدمی جب دفن کیا جاتا ہے اور ابھی اس کو دفن کر کے چلنے والے چند ہی قدم نکلے ہوتے ہیں وہ ان نحولسم اور <عَالِم> کرانے آنے فرشتے آتے ہیں اور اس کی روح اس کے جسم ڈالی جاتی ہے اور وہ ان کے جوتوں کے چلنے کی کھٹکھٹ کی آواز بھی سننے لگتا ہے پھر اس کے بعد اس کو بیٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں اس خاص زندگی کو یہ آپ نہ کہیں کہ پورے طور پر وہ زندہ ہے تو اب کھائے گا پیئے گا اور دوسری ضروریات بھی پورے, پوری کرے گا یا اس کی اس کا جسم بھی صارف رہے گا قبر کو کھودا جائے قبر میں ہڈیاں ہو جاتی ہیں ہڈی مٹی میں مل جاتی ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے لیکن ہمیں یقین ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کی اس کی روح کا تعلق اس کے جسم سے رہتا ہے جسم کے ذرے ذرے اگر مٹی کے ذرے ذرے مل جائیں تو اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اس کے ذرے ذرے کو عذاب یا ثواب ہوتا رہتا ہے اسی قبر میں اس کو ہوا جنت کی آتی ہے یا جہنم کی آتی ہے یہ برزخ کا یہ کا حال ہے اور دنیاوی زندگی پر اس کا قیاس کرنا یہ گمراہی ہے کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اب تو مٹی میں مل گیا اب کیا عذاب صاحب ہوگا تو گیا وہ کافروں کا قور ہو گیا کیا ہم اس مٹی میں مل کر کے اور گم ہو جائیں گے مٹی میں تو دوسری جگہ کیسے زندہ کیے جائیں گے یہ عقیدہ غلط ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ آدمی جانوروں کے پیٹ میں چلا جائے لیکن اللہ رب العزت اس کے ذرے ذرے میں روح پھیلا کر کے اس کو ثوابِ عذاب پہنچائیں گے تو برزک کا پیارے رسول اب آپ کا جواب یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برزک کی زندگی میں زندہ ہیں جس طرح دوسرے بشر کے ساتھ وص... کی وفات ہوتی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک وفات ہوئی لیکن آپ کے بارے میں اور آپ کی حیات کے بارے میں جو کچھ اللہ رب العزت کی وہی کے ذریعے سے آپ نے خود بیان کیا دوسرے لوگوں سے آپ کی زندگی افغل ہے یہ کہ آپ کو کے اوپر آپ کے درود اور سلام بھیجے جاتے ہیں کسی شخص کا باپ یا بیٹا یا کوئی بھی مر گیا ہو جا کر کے دعا کرے تو یہ حدیث میں نہیں آتا ہے کہ اس کی دعا کو اس کے اوپر پیش کیا جاتا ہے کہ تمہارے لیے بلا دعا کیجیے یہ عام طور پر آتا ہے صرف اتنا آیا ہے کہ اس کو کبھی کبھی جنت کی ٹھنڈی عذاب ہوتا رہتا ہے عام طور پر جنت کی ٹھنڈی ہوا آ جاتی ہے تو اس کو کہا وہ خود سوچتا ہے کہ کہاں سے یہ ہمیں ملی تو اس کو جواب دیا جاتا ہے بے داوت خلا نک فلاں کی دعا سے تمہیں یہ چیز ملی ہے تو کہنے کا مطلب ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برست کے بارے میں جو اللہ تعالی نے بتایا ہے پیارے رسول کی زبان مبارک کے ذریعے اس حد تک ہم یقین رکھیں گے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برست کی زندگی اس طرح ہے اور سب سے افضل ہوئی اور یہ کہنا کہ آپ جس طرح دنیا میں زندہ تھے جیسا کہ لوگوں نے سراحتن کتابوں میں لکھا ہے کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں اسی طرح زندہ ہیں جس طرح دنیا کی زندگی بلکہ اس سے افضل اور اس سے بڑھ کر کے اتنی بڑی بیعت بھی کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے یا بخشے یا اس کی گرفت کرے اور جیسا اس کو حق ہے اس کو عذاب دے کہ اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ قبروں میں اپنی بیویوں سے جمع بھی کرتے ہیں اللہ بہت آدمی اللہ تعالیٰ نوز بلّا کتنا بڑی بات کہا گئے اللہ رب العزت نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود فرمایا ان کا آپ بھی وفات پانے والے ہیں وہ ان ملی وہ لوگ بھی دیکھیں دونوں کو جمع کیا آپ کا یہ کہنا کہ آپ ایسے ہی کہتے ہیں جیسے عام لوگ مر جاتے ہیں پیارے رسول مر گئے یعنی مرنے کا لفظ استعمال کرتے ہو تو برا لگتا ہے حقیقت یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی وفات کا ترجمہ مرنے سے کریں یا جیسے بھی کریں وہی حقیقت جس طرح موت کی سب کے ساتھ ہے وہی پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے لیکن آپ رسول ہیں اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں آپ کی ورضہ کی زندگی سب سے اعلیٰ قیامت کی زندگی اور قیامت کے مقام آپ کا سب سے اعلیٰ جو کچھ آپ نے خبر دی ہے قیامت میں آئیں گے تمام انبیاء پیچھے رہ جائیں گے پیر رسول کو اللہ تعالیٰ بڑھائیں گے مقام محمود پر آئیں گے آپ شفارت کریں گے یہ آپ کی یہ سب فضیلتیں یہ بہت بڑی ہے۔ اور آپ یہ کہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ آپ انتقال کر کے بشر ہیں تو آپ نے ان کا درجہ گھٹا دیا نہیں وہی کچھ کہنا ہے آپ کو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کو لطب دیا ہے آپ کو فضیلت دی ہے اور یہ عقیدہ رکھنا کہ پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے جس نے دنیا میں زندہ یا اس سے افضل یہ اللہ کیساتھ بید بھی کلام پاک کے ساتھ اور آیات کریمہ کے ساتھ بیدوی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کے, پاس کے ساتھ بی ادبی ازواج متحرات کے ساتھ وید بھی کسی گستاخ نے اس طرح بھی لکھ دیا ہے کہ آپ بیویوں کے ساتھ جمع بھی خبر میں کرتے ہیں <سلام> تو حضرت کہاں کرتے ہیں جمع کے بعد یہ سب بھی تو چیزیں آئیں گی نا اور نماز پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں سب کچھ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں نوز من علی گاڑی پر خضاب لگانا کیسا افضل ہے گاڑی پر خضاب لگانا افضل ہے لیکن خضاب وہی ہونا چاہیے جس میں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا یعنی کالا نہ ہونا چاہیے یہ یہی صحیح بات ہے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ کالا بھی کر سکتے ہیں لیکن اور بعض صحابہ سے یہ روایت عام طور پر اس طرح کی منقول ہے کہ کان یکب و یعنی کالے سے وہ خضاب کیا کرتے تھے لیکن اس کی تفسیر صحیح یہ ہے کہ وہ لوگ کان و یکبن بل پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آتا ہے کہ آپ ہننا اور قتم سے آپ دونوں کو ملا کر کے آپ اس سے حضاب کرتے تھے ہمارے ایک ڈاکٹر الدین ہلالی مروا کے تھے انہوں نے کہا کہ مجھے اس کے بارے میں بہت تو تھی تو جب میں ہندوستان پہنچا تو ہندوستان میں چونکہ طب عربی کا رواج بہت تھا یہ یونانی طب جس کو کہتے ہیں اس کو طب عربی تو اس میں اصطلاحات جو جڑی بوٹیوں کے وہ سب عربی میں اب بھی ہیں دکھ میں پلا دکھ میں پلا یہ سب بہرحال تو کہنے کا مطلب ہے کہ جا کر کے حکیموں سے یہاں پوچھا قتم خریدا ہننا خریدا دونوں ملایا کہاں ملا کر کے ہم نے دیا کسی کو اس وقت وہ جوان سے کہتے ہیں کچھ داڑھی تھوڑی سی داڑھی آئی تھی جہاں جہاں سفید ہوئی تھی لگایا تو کہتے ہیں کالی نہیں لیکن کالی کے قریب ہو جاتی ہے داڑھی یا بال کالا کے قریب ہو جاتا ہے ہننا اور کتم سے جس طرح آپ ہلدی اور چونا ملائے تو ایک تیسرا رنگ نکلتا ہے نا اسی طرح ہن کا لال رنگ اور ختم کا دوسرا رنگ مل کر کے کالا مائل ہو جاتا ہے جس کو آپ شاید کس طرح کا یا کچھ کہتے ہیں لوگ تو اس کو بال صحابہ استعمال کرتے تھے اس کو کالے سے تابر کیا وہ آپ کر سکتے ہیں لیکن خالص کالا جو ہے جس میں آدمی بالکل چوبیس سال کا یا تیس سال کا نوجوان نظر آئے وہ غلط ہے میرا چچا میرے چچا کا ہے ادب کا میرے چچا چالیس سال سے لاپتا ہے ہاں, لاپتا ہے نہیں لاپتا ہے ہاں, جب گھر سے گئے گیا جب گھر سے گئے تو پاگل تھے کیا میں ان کے نام عمرہ کر سکتا ہوں چالیس سال سے عمر اگر ان کی چالیس سال رہی ہے عام طور پر آدمی ساٹھ ستر اسی سال سے انتقال کر جاتا ہے آپ اللہ کی رحمت کا, کی امید کرتے ان کے لیے عمرہ حج بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ زندہ بھی ہوں تو انشاءاللہ شاء اجر ملے گا اور ہو سکتا ہے کہ ان کی عمر ختم ہو گئی ہو کیا آدمی نماز کے بغیر سجدہ میں اپنی زبان سے نماز کے بغیر سجدہ میں دعا مانگ سکتا ہے سوال ہے کیا نماز کے بغیر سجدہ میں نماز کے بغیر سجدہ مشروب ہے یا نہیں ہے یہ بھی آپ سوچیں سجدے شکر جو ہے وہ نماز کے بغیر ہوتا ہے سجدے شکر یعنی آپ کو کوئی خوشی کا خبر ملی فوراً آپ وہی سجدے میں گر پڑے یہاں تک کہ علماء نے کہا کہ خوشی میں اگر غیر قبلہ کی طرف بھی وہ سجدہ میں پڑ گیا تو کوئی غلط نہیں ہوا جائز ہے بغیر عزو کے بھی جائز ہے لیکن نماز کے بغیر سجدہ دعا مانگنے کے لیے یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا صحابہ کی سنت میں کہیں نہیں آیا ہے. اس وجہ سے ہمیں چاہیے پیارے رسول خان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے رسول <سؤال> صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ یعنی یہ تعبیر آپ کرے کہ پیارے رسول کے اوپر جو کوئی بڑی